حمید زندگی ایک ساحر ہے اور ہم اس کا جادو وہ زندگی میں کوئی عظیم کارنامہ انجام نہیں دینا چاہتی تھی وہ تو بس اپنے شہر شکاگو سے نیو یارک شفٹ ہو جانا چاہتی تھی اسے نیو یارک میں رہنے اور پڑھنے کا شوق تھا اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے گھروں کی طرح کام کیا تھا آندھی طوفان بارش برف باری بیماری اس نے کبھی ایک دن بھی جاب سے آف نہیں لیا تھا وہ نیوز پیپر ڈیلیور کرتی تھی ایک سال چھ ماہ اس نے فوڈ بھی ڈیلیور کیا تھا ایک ریسٹورینٹ میں وہ ڈش واشر بھی رہی تھی ہفتے میں ایک دن ایک بلڈنگ کی صفائی کا کام بھی کرتی تھی ویکینڈ پر تو وہ ڈبل شیفٹ میں کام کرتی رہی تھی وہ اپنے گھر کے اس دہانے سے نکل جانا چاہتی تھی جس سے وہ پچھلے پندرہ سالوں سے رہائش پذیر تھی نہیں وہ کوئی ایسی بیچاری اور مظلوم سی لڑکی نہیں ہے وہ تو خانے میں اس لیے بھی رہائش پذیر نہیں ہے کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس پر کوئی, اس سے اوپر کوئی کمرہ نہیں دیا تھا اور وہ اسے دن بھر گھر کا کام کرواتی رہی تھی کھانے کے لیے بچا ہوا کھانا دیتی اور فارغ وقت میں اسے خواہ مخواہ مارتی پیٹتی رہتی وہ وہاں اس لیے تھی کہ وہ اپنی چھوٹی سگی بہن کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی بھائی کے منہ لگ کر اسے کمرہ لینا نہیں چاہتی تھی سگے ماں باپ اس کے لیے نیا گھر خرید نہیں سکتے تھے اس لیے وہ اپنے خوابوں کو سینے سے لگا کر سامان اٹھا کر نیچے آ تھی اور وہاں اپنا جہاں آباد کر لیا تھا اس جہاں میں معمولی نویت کا زلزلہ اس وقت آیا جب اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا پیر فرکچر ہو گیا تھا تم جانے ہی رہی نیو یورک? ماما نے اپنی ہنسی چھپا کر اس اس سے سے پوچھا تو اس نے غصے سے اپنا منہ تکے میں دے لیا تھا ہر بندہ اس کا مزاق اڑا رہا تھا جیسے اس نے کوئی ہی خواب دیکھ لیا نے دس دن کے بیڈ ریس کے بعد وہ لنگڑا کر کا چل... کالج تو جانے لگی تھی لیکن اپنی جاب پر نہیں جا سکی تھی وہ فکر مند تھی اگر وہ یونیورسٹی کے فیس کے پیسے جمع نہیں کر سکی تو وہ کیا کرے گی اسے گیپ دینا ہوگا اور گیپ کا مطلب تھا کہ اسے اس گھر اس میں ایک اور سال گزارنا ہوگا باہر دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی اور وہ یہاں اکیلی سڑتی رہے گی لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا سوچے گی تمہارے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں وقت نکال کے انہیں فکس کروا لو لوگ یہ کہہ رہے تھے یعنی اس کے گھر والے اس کے سگے والے پاپا پتا نہیں کس طرح کے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو تم تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی جادو ہوگا اور تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے تم بے وقوف بھی ہو اور نکمی بھی دنیا یہ سوچ رہی تھی یعنی اس کی سگی والی ماں ویسے جتنی باتیں اس بچاری نے سن لی تھی چھوٹے موٹے جادو کو اس کی زندگی میں آ جانا چاہیے تھا خیر دو ماہ بعد اس نے جیسے تیسے پھر سے جاب شروع کر دی تھی پاپا نے کہا بھی تھا کہ وہ خود کو ہلکان نہ کرے وہ اس کی فیس دے دیں گے لیکن اس نے نام سر ہلا دیا اس لیے نہیں کہ وہ بہت غیرت مند تھی اور باپ سے پیسہ لینا اسے گوارا نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ پاپا اسے پیسے دیتے تو دوسرے شہر جانے سے روک بھی لیتے وہ جذباتی طور پر اچھی طرح سے بلیک میل کر لیتے تھے وہ جذباتی طور پر پوری طرح سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتی تھی اس کہانی کا ہیرو نیو یارک نہیں ہے نہ کہانی کا تعلق اس کے پیر کے فریکچر ہونے سے ہے فی اس کہانی میں ایک الگ جپسی آ رہی ہے او oh, تم آ گئی بہت انتظار کروایا تم نے دروازہ کھول کر وہ دو تین سیکنڈ تو حیران ہی کھڑی رہی پھر چہک کر بولی یعنی وہ کچھ اتنا زیادہ چہک بہت گئی تھی کہ اس کے گلے میں پڑے من کے موتی اور پتھر جھولنے لگے تھے اور کافی شور پیدا ہو گیا تھا آپ کا آرڈر اس نے پیزا باکس اس کے سامنے کیا وہ صرف تین منٹ لیٹ تھی اور میڈم کہہ رہی تھی کہ بہت انتظار کروایا اس کا منہ بن گیا اب یہ میڈم کھلے پیسے لینے اندر جائیں گی, تو پورو تیس منٹ گی اندر آ جاؤ وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور بہت بڑی ساری बड़ी چہرے پہ سجا کر اسے دیکھا اسے اندر جانا تو نہیں تھا لیکن اس کا زخمی پیر ابھی پوری तरह سے ठीक नहीं हुआ था और وہ कुछ देर बैठ जाना चाहती थी دل تو اس کا بھی یہی تھا کہ جپسی کو اپنا ہاتھ دکھائے اور پوچھے کہ میں کب تک بیس پچیس کروڑ ڈالر اس کی مالکن بن جاؤں گی بس میں پیسے کی فکر سے آزاد ہو جانا چاہتی ہوں تاکہ دل کھول کر انسانیت کی خدمت کر سکوں میرے خیال ہے جلد ہی تمہیں انسانیت کی خدمت کا ایک موقع ملنے والا ہے یہ لو یہ اب تمہارا ہے जिप्सी ने एक छोटा सा रोल उसके सामने किया जो कि पर्पल -पर रिबिन से बंधा हुआ था जैसे कॉन्विकेशन पर डिग्री नहीं मिलती वैसे चूकी वो जिप्सी थी और उसके घर में इधर उधर कुछ जादुई चीजें भी बिखरी हुई थी तो उसने बहुत शौक से उस रोल को पकड़ा रिबिन खोला और उसे देखा वो छोटे साइज का मोटा खुदरा ہلکے بھورے رنگ کا موٹا سا کاغذ تھا پہلی نظر میں وہ اڑے ہوئے رنگ کا چمڑا لگتا تھا ہاتھ لگانے میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی قدیم سا کاغذ ہے جو فرعون کے مقبرے میں سے برامد ہوا ہے یعنی فرعون کی ممی کی پہلو میں سے اسے مایوسی سی ہوئی یہ سنبھال کر رکھ لو جپسی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور مسکرا کر کہنے لگی مجھے آرڈر کے پیسے چاہیے یہ تو مجھے کیا دے رہی ہو اس کی مسکراہٹ کر کے جیسے جی وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے کے تاثرات کو بھاگتی رہی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کوئی مزاق کر رہی ہوں تم میرا مذاق بنا رہی ہو تم شاید بہ گئی ہو کیا تم نشے میں ہو وہ ہسی اچھا اس پر اپنا ہاتھ رکھو ہتیلی ہاں کھول کر پوری او اچھا میں جیسے ہی اس پر اپنا ہاتھ رکھوں گی اس میں سے ایک اللہ کا چوراغ ابھر آئے گا پھر میں اسے رگڑوں گی اور اس میں سے جن برآمد ہوگا میری ہر خواہش پوری کر دے گا ہے نا وہ کا مزاق اڑا رہی تھی جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ بہت بد نصیب ہوتے ہیں خوش نصیب تو وہ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ادھورا ہے تم یہ بدرنگ کا کاغذ مجھے کیوں دے رہی ہو کس خوشی میں क्योंकि इस اس کاغذ کے مالک اب تم ہو اور یہ تمہیں اس کاغذ نے بتایا ہے اس نے قہغ لگایا ہاں میں پچھلے نو دنوں میں اپ... نو دنوں سے اپنے گھر میں بند ہوں جو بھی پہلا انسان ملتا یہ کاغذ اس کا ہوتا ویسے میں اس کاغذ کو ٹیولپ کہتی ہوں مجھے یہ پھول بہت پسند ہے چاہو تو تم بھی اسے یہی کہہ لو تم نے خود مجھے فون کر کے بلایا ہے میڈم میں پیزا ڈیلیور کرنے آئی ہوں اپنا نوٹ پیڈ نکالو اور ایڈریس پڑھو جانے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور پانچ انگلیوں میں موجود سات انگوٹھیوں کو دیکھنے لگی گردن کو تمسکور سے ہلکا سے جھٹکا دے کر اس نے نوٹ پیڈ نکالا ایڈریس پڑھا اور ایک دم سے موہ او مو سے اوہ نکل گیا وہ ایڈریس سات والی بلڈنگ کا تھا 024 ٹو کا ایڈریس تھا وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے تک جا کر فلٹ کا پڑا جو جپسی نے سوالیاں आ کچھ کائی کہ ہاں ہو گئی تسلی جپسی نے اس کے ہاتھ سے ٹیولیپ لے کر اسے رول کیا ایسے ہی دو تین قدم وہ مٹک مٹک کر چلی پھر اس کے منہ کے سامنے لا کر اس رول کو کھول دیا ٹیپ پر اس کی تصویر بنی ہوئی تھی تم کو شوبدا باز ہو جادوگر ہو تم جیسے لوگوں کو ایسے گڑ بہت آتے ہیں وہ بہت حیران ہوئی تھی میں ایک معمولی سی عورت ہوں جس کا دل اور نیت دونوں صاف ہیں اب یہ ٹیولپ تمہارا ہے اسے ساتھ لے جاؤ میں اس کا کیا کروں گی یہ کیا کر سکتا ہے کون کون سے جادو ہیں اس کے پاس اصل فکر بس اسے جادو کی ہی تھی جس نے بے نیازی سے شانہ اچکائے یہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا میں نے اسے بہت بیماروں کو شفا دینے کے لیے استعمال کیا تھا بیمار اور بٹکے ہوئے لوگ میرے پاس آتے تھے اور میں اس پر ان کا نام لے کر اسے فولڈ کر دیتی تھی جب کھولتی تھی تو کوئی نہ کوئی حل لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا ٹویٹر کی دنیا میں تم کیسی چھوٹی پھوٹی باتیں کر رہی ہو اس نے منہ بنایا فیس بک کی دنیا میں تم کیسے عجیب و غریب فیس بنا رہی ہو جپسی نے کہا لگایا اگر یہ تمہارے کام کہے تو کسی اور کو کیوں دینا چاہتی تھی کیونکہ اس نے میرے لیے کام کرنا بند کر دیا ہے اس کا مطلب صاف ہے اب یہ کسی اور کے کام آنا چاہتا ہے اچھا ایسی جادوئی چیزیں بھی ہڑتال وغیرہ کرتی ہیں ریزائن دیتی ہیں جاب کو لاگت مار دیتی ہیں جپسی کا منہ بن گیا تم اس کی توہین کر رہی ہو لڑکی تم مجھے ڈرا رہی ہو جپسی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں جو چیز انسان کی سمجھ سے بالتر ہوتی ہے وہ اس پر یقین نہیں کرتا یہ پکڑو اور اس کا جو چاہے کرو چاہو تو اسے جلا دو چاہو تو پھینک دو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تمہیں یہ کیسے ملا تھا اس نے رول پکڑ لیا اب تھوڑی کھجا رہی تھی ایسے ہی جیسے تمہیں مل رہا ہے تو کیا یہ خزانہ ہے یا خزانہ تک جانے کا نقشہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی تھی جپسی نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر لیا تھا وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی سہانے خواب دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں مستقبل کی چکا چون سے چمک رہی تھی وہ بےچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ایو اسے کچھ بھی نہیں دینے والا اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جانے والے ہیں آنکھوں کی چمک دھندلی پڑ جائے گی اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے گی ہر جادوی چیز خزانے تک لے کر نہیں جاتی کچھ چیزیں ابو تک بھی لے جاتی ہیں ہے اور اور اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی پیچھے آتیش دان روشن تھا پھر سے باہر دھن کا بسیرا تھا اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ ہزار بار اس پر دس ملین ڈالر لکھ چکی تھی پھر وہ پانچ ملین ڈالر پر آئی کار وہ ایک ہزار ڈالر سے ایک سو ڈالر تک آ گئی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا تھا پھر اس نے سوچا کہ شاید پیپر ڈالر نہ دے سکے پونڈ دے سکے ورن دینار ریال وغیرہ لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا کہ چوننی اٹھنی کا کھوٹا سکہ تک دینے پر تیار نہیں ہوا تھا شاید اسے روپے پیسے سے نفرت ہے اس نے خود سے کہا اور اس پہ برانڈیڈ چیزوں کے نام لکھنے شروع کر دیے اس نے ڈائمنڈ قیمتی پتھروں سے شروعات کی اور آخر کار ڈیزائنر ڈریسز پر آ کر رک گئی پھر جوتوں بیگ اور میک اپ پر آئے لیکن اسے پھر سے مایوسی ہوئی رات کے دو بچ چکے تھے اسے سو جانا چاہیے تھا لیکن اس کا خیال تھا اس رات کی صبح ایک نئی صبح کے ساتھ ہونی چاہیے ایسی صبح جب سب کچھ بدل چکا ہوگا وہ سب کچھ حاصل کر چکی ہوگی لیکن فی الحال تو وہ ایک ٹرافی بھی حاصل نہیں کر پائی تھی پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ ٹولپ لکھے ہوئے الفاظ نہ پڑھ سکتا ہو بلکہ تصویروں کی زبان سمجھتا ہو تو اس نے ربڑ پینسل لے کر بڑی مہارت اور جافشانی سے اس پر ڈالر کا اسکیچ بنا دیا اور بریکٹ میں لکھ دیا کہ مجھے یہ ڈالر ڈھیروں کے حساب سے دے دو لیکن پیپر شاید گونگا تھا ورنہ اندھا ان سنگ دل ساری رات ای گزری وہ پھر, ما... پھر بھی مایس نہیں ہوئی تھی اس کا ماننا تھا کہ ٹیولپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا پہلے وہ جی کے ساتھ رہا تھا اس کی نئی نئی دوست بنی ہے وہ نئی دوست اور اس کی ضرورتوں کو سمجھنے میں کچھ تو وقت لگے گا نا جو وہ اسے دے رہی تھی اور خود وہ سیدھی الٹی ترچھی ہر پوز میں ساتویں آسمان پر اڑانے بھر رہی تھی اور مشکل ہی سے زمین پر واپس آنے والی تھی. وہ ساتھ دن بھی ساتھ میں آسمان پر ہی رہی تھی پینسل سے ٹیولپ پر ڈالر بناتی رہی تھی کیا بات ہے آج کل بہت خوش رہتی ہو ماما کو اس کی بے خوشی پر بڑی حیرت تھی بس وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو مجھ پر فخر ہوگا گردن اکر کا چلا کریں گی آپ دیکھنا اپنی گردن کسی کے میں نہ کروا لینا دھیان سے بیٹا ذرا دھیان سے خواب میں بھی اتنا زیادہ اونچا نہیں اڑتے کہ انسان, زم... انسان دھڑام سے زمین پر آ گرے تو پاش پاش ہو جائے ایک ایک کر کے اسے سارے خواب پاش پاش ہو رہے تھے ٹیولیپ ضدی تھا وہ ڈالر دینے پہ تیار نہیں ہوا تھا اس نے پینسل سے اپنی مطلوبہ چیزیں اس پہ بنانی شروع کر دی پہلے اس نے ایک بڑا سا گھر بنایا پھر کار پھر گھر کی ضروریات کی چیزیں اس نے ایک ادر جیم کی بوتل تک بنا کر دیکھ لی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا ایک بار وہ اسے پھولوں کی دکان پر بھی لے گئی تھی اس کا خیال تھا کہ شاید یہ ٹیولپ اصلی ٹیولپ پھولوں میں گھر کر رہے تو کام کرنے لگے جیسے موبائل فون بجلی سے چارج ہونے کے بعد کام کرتا ہے گاڑی فیول ڈالنے کے بعد چلتی ہے یہ بھی پھولوں کی خوشبو سے چارج ہو کر کام کرنے لگے گا وہ اس کے سارے خوابوں کا کام تمام کر رہا تھا لیکن اس نے ابھی بھی ہمت نہیں چھوڑی تھی اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید ٹیولپ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا تو اس نے کچھ چھوٹی چیزیں بنانی شروع کر دی جیسے ایک عدد انڈا چاکلیٹ ایک عدد ہیئر برش سردی بہت تھی تو گرم جرابن سوائٹر کوٹ اور اور ٹیشو آنسو پوچھنے کے لیے وہ مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ٹیولپ ایسی چھوٹی, چھوٹی, چھوٹی, چھوٹی چیزیں بنا کر دینے لگا تو بھی ٹھیک ہے وہ رات دن اس پر اسکیچ بنا بنا کر بہت کچھ اکٹھا کر لے گی اور ایک چھوٹی سی شاپ کھول لے گی پھر وہ چھوٹی سی شاپ ایک عدد بڑے اسٹور میں, میں بدل جائے گی پھر ملک کے مختلف شہروں میں اس سٹور کی ایک ایک برانچ کھل جائے گی پھر دنیا کے ہر ملک میں اس کے اسٹور کی ایک شاخ ہوگی پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ آسمان سے زمین پر واپس آنے لگی تھی سیدھی، اُلٹی، ترچھی، ہر پوز میں اور یہ ماننے لگی تھی کہ جپسی کا دماغ بہ گئی تھی اور اس نے اس کا یقین بھی کر لیا تھا تھوڑا بہت ہاتھ کی صفائی دکھا کر وہ اسے پاگل بنا چکی تھی وہ پاگل تھی وہ ایک سادہ کاغذ تھا بس تھوڑا سا سخت تھا اس نے اسے پھاڑنے کی کوشش کی تو وہ پھٹا نہیں آتیش دان میں جھونکا تو وہ بار کی طرح اڑ کر باہر آ گیا اتنے جدید سائنسی دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا جی تو چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے ساری دنیا کو اکٹھا کر لے دہائیاں دے, دے. ہنگامہ برپا کر دے بھلا یہ کیا بات ہوئی ایک مہینہ وہ کیسے کیسے خواب دیکھتی رہی تھی کیسی کیسی پلاننگ نہیں کر لی تھی اس نے لو بھلا یہ کیا بات ہوئی اس کے خوابوں پر نمک چھڑکنے کے لیے ٹولپ کہاں سے آ گیا تھا की ہی थी امیدوں پر پانی پھر گیا خوابوں کا گلستان اجڑ گیا ٹیپ ٹیولپ ٹیولپ سارا تماشا دیکھتا رہا وہ نیو یورک آ چکی تھی پاپا نے اسے پیسے دے دیے تھے اور جذباتی طور پر بلیک میل بھی نہیں کیا تھا لیکن اتنا ضرور کہا تھا بار بار فون کر کے ہم سے پیسے نہ منگوانا اتنے مہنگے شہر میں رہنے کے لیے جا رہی ہو قرض لینا یا بھیک مانگنا لیکن ہمیں کچھ نہ کہنا اس کا منہ بن گیا لیکن وہ کیا کرتی اب کیا انسان خوف بھی نہ دیکھے کسی نہ کسی کو تو اس گھر سے باہر نکالنا ہی تھا پاپا باہر نہیں تھا پاپا پہلا قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے پاپا نے اس کے سر پر چماٹ ماری تم کوئی پہاڑ سر کرنے نہیں جا رہی نہ ہی تم ہجرت کر رہی ہو اور نہ ہی سرحد پر قوم و ملک کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے جا رہی ہو اپنے یہ لمبے لمبے ڈائلوگ بولنا بند کر دو اس نے لمبا سا سانس لیا اور چھوٹی سی آہ آری بارش ہو رہی تھی وہ نیو یارک کی سڑک کی در... کے اس طرف کھڑی ٹریفک سگنل کے بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی سر پچھاتا تھا لیکن پھر بھی وہ تھوڑی سی بھیگ گئی تھی نیو یارک واقعی میں ایک مہنگا شہر تھا اور پر ہجوم بھی یہاں لوگ بہروں کی طرح چلتے ہیں اور اندوں کی طرح بھاگتے ہیں وہ کراسنگ پر تیزی سے بھاگتے ہوئے گزر رہی تھی کہ ایک اندھے سے ٹکرا گئی جی ہاں اس کے سخت شانے سے ٹکرا کر وہ ایک پورا چکر گھوم کر دور جا گری اور اس کے چھاتے نے دور جا گرنے میں اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تھا شاید اس کا ٹخنا بھی ٹوٹ چکا تھا جس نے تھوڑا تھا وہ جاسوسی فلموں کے جاسوسوں کی طرح کالے کوٹ میں ملبوس اس کے سر پر کھڑا تھا بارش ہو رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی چھتری نہیں تھی اس کے بال گیلے ہو کر اور سیاہ ہو چکے تھے بارش کی بوندے اس کے بالوں اور پلکوں سے چڑھ رہی تھی سامنے اور پیچھے گاڑیوں کا دھام کھڑا اس پر سے گزر جانے کے لیے اشارہ کے کھل جانے کے انتظار میں تھا وہ اسے رون کر گزر بھی جائے گا کل کے اخبار میں بس ایک چھوٹی سی خبر آ جائے گی پر ایک لڑکی ایک عدد دم ہو وہ خاموش کھڑا تھا نمو سے سوری کہا نہ مدد کے لیے ہاتھ آگے کیا, ہاتھ آگے کیا اور نہ ہی تو اس کا چھاتا ہی اٹھا کر اسے دے دیتا اندے ہو تو گھر رہو مجھ جیسے کو زخمی کر کے تمہیں کیا ملے گا اس نے غصے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ روحان سی ہو گئی تھی سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے وہ پھر بھی خاموش رہا اسے دیکھتا رہا ہاں البتہ نظر آنے لگا کس قدر ظالم ہو تم مدد نہیں کر سکتے تو شرمندہ ہی ہو جاؤ ورنہ میری نظروں کے سامنے سے دفاع ہو جاؤ اس نے کچھ ایسے چل کر کہا تھا کہ وہ سہم گیا اور باقی میں نظروں سے ہو گیا اشارہ کھولا تو اس, کے اس نے ہاتھ بلند کر کے ایک اور چیخ مار دیپ اسٹاپ اسے فلموں والی سین کی ایڈ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اب وہ زخمی تھی تو وہ اس کا بھرپور فائدہ کیوں نہ اٹھاتی وہ لنگڑا لنگڑا چلتے ہوئے کراس کر گئی اپنے لیے اس نے ٹریفک کو روک کر رکھا ہوا تھا یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا اب وہ آئندہ زندگی میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہے کہ اس کے لیے نیو یارک کے ٹریفک پورے پانچ سیکنڈ تک رکی تھی اگلے پانچ منٹ تک وہ لگڑا کو چلنے کی اچھی مشق کر رہ, کرتی رہی تھی اسے رہ رہے کر اس منحوس انسان پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئی تھی اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے اس کا ایک, ایک لوتا پاکستانی کرتا مسک ہو گیا تھا اور چھاتا تھوڑا سا پھٹ گیا تھا کتنے نقصانات کا پیش خیمہ بنا تھا وہ شخص ہم. تم کیا بچوں کی طرح کسی سے لڑتی رہی ہو یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے اس کا زخم دیکھا تو ہنس دی اس میں ہنسے کی کیا بات ہے وہ ہس نہیں سکی وہ اور زیادہ ہنسنے لگی اتنی سی چوٹ پر بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ گور کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی میں نیو یارک کی سڑک پر یعنی مصروف ترین سڑک پر گری ہوں وہ بھی تب جب سب اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے مرے جا رہے تھے یہاں کی اندھی ٹریفک کو آپ نہیں جانتی کیا او ہاں پھر تو تمہیں دوا کے ساتھ ایک عدد اوارڈ بھی دینا چاہیے ڈاکٹر پھر کھیلنے لگی یونیورسٹی کے بعد واپس آئی تو آتے ہی سو گئی کالے کوٹ والا اس کے خواب میں آیا تو وہ چوک کر اڑ کر بیٹھ گئی اس کی شکل کچھ کچھ فٹ میسی سے ملتی تھی کیا میسی ساری دنیا سے چھپ کر نیو یارک کی سیر کے لیے نکلا ہوا ہے وہ کچھ بولا نہیں تھا تاکہ کوئی उसे پہچان نہ ले کیا اس کے ساتھ یہ عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے اب میسی کا سیکورٹی آئے گا اور اسے ایک بلینک چیک دے کر کہے گا کہ وہ جتنی چاہے رقم بھر کر اس تکلیف کا مداوع کر لے جو میسی کی وجہ سے اسے پہنچی تھی وہ اس پر دس ملین ڈالر لکھ دے گی جیسے خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ویسے ہی تکلیف کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہوتی ہے تو دس ملین ڈالر ہوتی ہے کیا سمجھے سب سمجھ کر کافی بنا کر وہ کھڑکی کے پاس, پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی اس نے آس پاس دیکھا اسے ٹون سنائی دے رہی تھی لیکن موبائل دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے بیگ سائڈ ٹیبل سب دیکھ لیا تھا کچن کے کی کیبنٹ تک کھول کھول کر دیکھ لیے تھے لیکن موبائل نہیں ملا تھا ساری کمرے کی چیزیں ادھر ادھر ہو چکی تھی وہ بری طرح سے حیران ہو رہی تھی تین منٹ کے وقفے کے بعد اس کے فون پر پھر سے کال آئی تھی اسے ٹون سنائی دے رہی تھی لیکن فون تھا کہاں دس کے اندر اندر اس نے سارا کمرہ ادھیر ڈالا تھا لیکن فون ہاتھ نہیں آیا تھا فون کی میسج ٹون واٹس اپ ٹون فیس بک نوٹن ٹون سب سنائی دے رہی تھی لیکن فون دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کوفت کا شکار ہو چکی تھی اسے لگتا تھا کہ اسے واقعی میں اپنے دماغ کا علاج کروا لینا چاہیے یہ بہک چکا ہے سب کچھ الٹا پلٹا کر کے سنا اور دکھا رہا ہے جب وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کارپیٹ پر اپنے بکھرے ہوئے سامان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی تو پھر سے موبائل پر ٹون سنائی دینے لگی تھی اس بار فون اس کے بہت قریب تھا بہت ہی زیادہ قریب جتنا پورانی ڈائری سے نکل کر اس کے پیر کی قریب پڑا ہوا ٹیولی پیپر تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیولپ ہاتھ میں پکڑا اور اسے کچھ غصے اور کچھ نفرت سے کھولا اگلا منظر دیکھ کر وہ ایک لمبے کے لساک ہو گئی تھی اسے پہ یقین نہیں آ کالے کوڈ والے جاسوس انسان کے سامنے فون رکھا ہوا تھا فون پر بیل ہو رہی تھی اور فون کر کہاں گیا اسے معلوم نہیں تھا لیکن اب اسے معلوم ہو گیا تھا وہ فون اس جاسوس کے پاس تھا اس نے اسے چھاتا تو اٹھا کر نہیں دیا لیکن جھک کر فون اٹھا لیا تھا چور اچا پاپا نے ٹھیک کہا تھا نیو یارک میں رہنے کا شوق ہے تو آنکھیں کھلی رکھنا ورنہ گردن پہ چھری پھرے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی اس نے دوبارہ ٹیپ کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا یعنی یہ کیا بات ہوئی ایک منظر دکھا کر ٹیولیپ پھر سے سفید ہو چکا تھا اس کا دل چاہا کہیں سے اس جی کو ڈھونڈ کر لائے اور شانوں چھپ کر اچھی طرح سے جنجوڑ کر پوچھے یہ کیا ہوا چیز تم نے مجھے تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ اللہ دین کا چراغ نہیں ہے اسے کہیں سے جپسی کی آواز سنائی دی کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے اس دنیا میں غریبوں کی تعداد کا کام نہیں بنتا کہ وہ آئے اور آ کر غربت مٹا دے دنیا میں غربت نہیں لالچ زیادہ ہے غربت تو مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گی میری غربت کا مزاق نہ اڑاؤ میڈم جپسی تمہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ایس کے لیے ڈالر چاہیے اس لیے الادین کا जैसे लोगों से دور بھاگتا ہے چپ کر جاؤ مجھے لیکچر نہ دو اتنا چل رہی ہو تم اپنے باپ کے گھر میں نہیں کرائے کے اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہو کچھ ہم جیسے الو کے پٹھے بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ والے اپارٹمنٹ کی الو یعنی لڑکی نے اس کے دروازے پر غصے سے دستک دیتے ہوئے چلا کر کہا اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اس سے موبائل لے کر اپنے نمبر پر کال کرنے لگی فون اب بند ہو چکا تھا چور اچکا میسی وہ زیر لگ بڑبڑائی اور ٹیپ کو غصے سے پٹک دیا چور اچا میسج چپ چاپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے جو کافی وہ پی رہا ہے اس میں ایک اسٹرا ہے کیوں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا ایک بازو پورا ہی مفلوج ہے اور ایک کوہنی تک کٹا ہوا ہے جس کے لیے جس کیفے میں وہ کافی پینے آیا ہے یہاں کا اسٹاف اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے ایک بار فون پر بیل ہوئی تھی تو وہ ویٹر ویٹر نے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ کال اوکے کر دے لیکن اس نے نہ میں سر ہلا دیا تھا وہ فون اس کے سامنے رکھا تھا فون پر پھر سے کال آئی تھی وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ فون اس کے پاس کیسے آیا اس کا اپنا فون اس کے دوسری جیب میں تھا اس پر صرف ماں کے کال اور میسج آتے تھے میسج خود کار طریقے سے ایک منٹ کے وقفے کے بعد مشینی آواز کے ذریعے پڑے جاتے تھے اور کال بھی تین سیکنڈ کے وقفے سے اوکے ہو جاتی تھی ماں اسے کچھ ضروری ہدایتیں دیتی تھی اور بس جسے وہ کان پر فکس بلوٹوتھ آلے کی مدد سے آسانی سن لیتا تھا دس منٹ بعد اس نے بہت مشکل سے بیٹر کو یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ فون کو آف کر کے اس کے کوٹ کی جیب میں واپس رکھ دے اس کی کافی ختم ہو چکی تھی وہ اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا وہ آج دو ہفتے بعد گھر سے باہر نکلا تھا ماں نے اسے زبردستی بھیجا تھا. اگر ماں نے موسم کا حال سن لیا ہوتا تو وہ کبھی اسے نہ بھیجتی وہ بھیگ چکا تھا لیکن وہ خوش تھا کیوں اس کا بخار اتر چکا تھا اس کے سون بازو کے علاج کے سلسلے میں کے لیے دوا تبدیل کی تھی جس سے اس الرجی ہو گئی تھی وہ بیمار ہو گیا تھا وہ کیفے سے باہر نکلا تو بدستور بوندا باندھی ہو رہی تھی بارش پھر سے تیز بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ رکا نہیں اور باہر نکل آیا کیونکہ کبھی کبھی کالے یا بادلوں میں کڑکتی ہوئی بجلی میں تیز یا ہلکی بارش میں بھیگ جانا بھی اچھا ہوتا ہے زندگی ہمیشہ باہر کی طرح لہلاتی ہوئی سر سبزہ سر شاداب شادا تو نہیں رہتی نرم گرم بستروں میں دبک کا ٹی وی پر ٹا انجری دیکھنا ہی عیاشی نہیں رہتا کبھی کبھی چلچراتی ہوئی دھوپ سر پر سایہ فگن ہو جاتی ہے اور کسی بدتمیز سے بیچ سڑک میں ٹکر ہو جاتی ہے دس سال کی عمر میں اس کی زبان اور تالو کا پہلا آپریشن ہوا تھا تو وہ تھوڑا بہت بولنے لگا تھا آپریشن کامیاب رہا تھا لیکن ابھی بھی وہ نارمل لوگوں کی طرح نہیں بول سکتا تھا ایک چھوٹے سے جملے کی ادائیگی میں اسے کافی وقت لگ جاتا تھا اس کا جبڑا تھک جاتا تھا زبان میں تکلیف ہونے لگتی تھی ڈاکٹر پر پور امید تھے لیکن سپیچ تھراپی کے بعد بھی وہ روانی سے بولنے میں ناکام رہا تھا سترہ سال کی عمر میں اس کا دوسرا آپریشن ہوا تھا جو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا اس، اسے زبان کو دینے میں حرکت دینے میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی تھی اس نے بولنے کے خیال کو ہی ترک کر دیا تھا وہ اشاروں سے لکھ لکھ کے باتیں کرتا تھا وہ اشاروں سے اور لکھ لکھ کے باتیں کرتا تھا لیکن دو سال پہلے وہ دونوں ہاتھوں سے بھی تقریباً معذور ہو چکا تھا وہ جتنا ذہین تابوت نہیں بیکار ہو چکا تھا وہ جتنا ایکٹو تھا اتنا ہی ساکت ہو چکا تھا وہ ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا اور اس کے لیے وہ ایک مکمل انسان تھا گبرو جوان خوبصورت اور صحت مند وہ چلتا پھرتا کام کاج کرتا کالج جاتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بول نہیں سکتا ٹیکنالوجی کے انہیں اتنی ترقی کی تو وہ موبائل ایپ کے ذریعے بات کرنے لگا تھا بس اسے سب کچھ موبائل پر ٹائپ کرنا پڑتا تھا پھر اسپیکر سے اپنی بات سنانی پڑتی تھی زندگی اتنی مشکل نہیں تھی یہ تب مشکل ہوئی تھی جب اس کے دونوں ہاتھ بھی بےکار ہو گئے تھے وہ موبائل پر ٹائپ نہیں کر سکتا تھا وہ اشارے نہیں کر سکتا تھا وہ پین تک پکڑ کر کچھ نہیں لکھ سکتا تھا وہ پہلی بار رویا بھی تب تھا جب وہ ایک چمچ تک اٹھا کر اپنے منہ تک لے نہیں جا سکتا تھا اور تب بھی اس کے راتوں کی نیند مختصر ہونے لگی تھی اس کے خواب جو ابھی پورے ہونے تھے وہ ادھورے ہی رہ گئے تھے ساری دنیا کے سائنسدان اپنا کام چھوڑ کر اس کے لیے کوئی ایسا فیچر نہیں بنا سکتے تھے جو اسے کارآمد بنا سکتا ہو وہ بول نہ سکتا تھا لیکن اپنی بات سمجھا سکتا تھا وہ ہاتھ کا حرکت دیے بغیر اپنا کام کر سکتا دو سال پہلے ہائکنگ کے دوران پہاڑ سے گر کر اس نے اپنے جسم کو مفلوج کروا لیا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی پر شدید زر پہنچی تھی اس کے جسم کا جوڑ جوڑ ہل کر رہ گیا تھا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا چھ ماہ بعد ماں کی جان توڑ کوششوں کے بعد وہ پھر چلنے پھرنے لگا تھا اس کی صحت بہتر ہونے لگی تھی لیکن اس کا ہاتھ سن اور بیکار ہو کر جسم سے جھول رہا تھا دوسرا کون اسے ہاتھ تک کٹ چکا تھا مکمل انسانوں کی دنیا میں ادھورے انسانوں کو بہت ہمت سے کام لینا پڑتا ہے وہ اپنی ہمت کھو رہا تھا ماں کو پورا یقین تھا کہ اس کے لکڑی کے تختی کی طرح سخت ہو چکا بازو ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گا اس کے تعلق سرجری ہوگی اور وہ بولنے لگے گا پہلے اسے بھی یقین تھا لیکن اب یہ یقین کمزور پڑ رہا تھا خوشائندہ رہنے کے لیے چھوٹی موٹی خوشیاں ملتی رہنی چاہیے اگر وہ نہ ملے تو انسان امیدیں چھوڑ دیتا ہے وہ بچپن سے خاموش رہا تھا اسے بولنے کی حسرت تھی وہ چاہتا تھا کہ وہ بہت سی باتیں کرے بے سوری ہی صحیح اپنی آواز میں گانا گائے, وسل بجائے کسی کے کان کھائے نارمل لوگوں کی طرح پھسے پھوس لطیفے سنائے اور خود ہی کہہ کہہ لگائے لیکن جب اس کا پہلا آپریشن ہوا تو وہ صرف چند لفظ بولنے کے قابل ہو سکا تھا وہ تھک جاتا تھا ہانک جاتا تھا تکلیف سے کراہنے لگتا تھا اسے لکھ لکھ کے بات کرنے کی روٹین کو جاری رکھنا پڑا لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ لکھی ہوئی باتیں پڑھنے کا کس کے پاس وقت ہوتا ہے یعنی دوستوں کے گروپ میں جب سب بیٹھے لکھ رہا ہو اور پھر مطلوبہ شخص کو دے رہا ہو اور مطلوبہ شخص کے پاس ان چند گروپوں کو غور سے پڑھنے کا وقت بھی نہ ہو زبان والوں کی دنیا میں بے زبانوں کے ان کہ کہے الفاظ کی ویلیو ہی کتنی ہوتی ہے ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ ہم جو بول سکتے ہیں انہیں نہیں سن سکتے اور جو بول ہی نہیں سکتا اسے کیسے سنیں گے دنیا کا خرد غرض ہونا نہیں ہے بے حص ہونا ہے دنیا میں کتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے وہ زبان کا نیا بدل نہیں ہو سکتی پہلے آپریشن کے بعد ڈاکٹرس کا کہنا ہے تھا کہ اسے اتنے کو ہی بہت سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ لفظ بول سکے گا ڈاکٹر ساری بیماری جانتے تھے لیکن جان لینا اور علاج کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹرز کہتے تھے کب ہوگا اور کتنا وقت لگے گا وہ نہیں جانتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن وہ جان گیا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ بول نہیں سکے گا اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکے گا وہ امید ہو رہا تھا تبھی چور چ ایک لڑکی آئی وہ کچھ عجیب و غریب تھی عجیب و غریب ایکس وائی زیڈ میسی کی بگڑی ہوئی کاپی تم اپنے منہ سے بتاؤ گی کہ تم چور ہو یا میں تم سے ایک کرواؤں کرسی کی پوچھ سے پوشت سے کمر لگا کر وہ ساری دنیا جائے بھاڑ میں مجھے اب اس سے کچھ لینا دینا نہیں رہا کہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا سامنے ایک میگزین رکھا ہوا تھا جسے وہ پڑ رہا تھا جیسے ہی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی وہ کافی کے مک پر جھک گیا اور کو میں میں لے لیا پاگل ہوں جو ایسے ہی چل رہا رہی ہوں فون دو میرا اس نے ہاتھ آگے کیا کہ موبائل دو اس نے اسٹرو سے کافی پیتے پیتے سر اٹھا کر اسے دیکھا آنکھیں ذرا ترچھی ہو گئیں پیشانی پہ بال آ گرے اگر وہ چوڑ نہ ہوتا تو اسے بڑا اچھا لگتا لیکن خیر اور دیکھو یہ نہ پوچھنا کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ میرا فون تمہارے پاس ہے تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تین دن پہلے اس کیفے کی اسی میز پر میرا فون سامنے رکھ کر تم میرا مزاق اڑا رہے تھے پھر تم نے فون آف کر دیا اب تو بیج اب تک تو بیچ بھی دیا ہوگا واپس لاؤ میرا فون اور سن لو میں ہر ہرگز ہر گز کوئی اور فون نہیں لوں گی وہ کتنا بھی مہنگا اور جدید کیوں نہ ہو کبھی بھی نہیں سرحیح جب لڑکیاں جھوٹ بولتی ہیں تو دنیا بھر کے ریلوے پلیٹ فارموں پر کھڑے سچے پکے مسافروں کی ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں اسٹیشن پر کھڑے ہو کر وہ بےچارے اپنا سر کھجاتے رہ جاتے ہیں اور یہاں یہ لمبی لمبی چھوڑتی رہ جاتی ہیں ان کی بلا سے ٹرین چھوٹ جائے یا سر پہی سے گزر جائے یہ اپنا کام جاری رکھیں گی لمبی سی اسٹراک کا کونا داغوں میں دبا کر اس نے ایک گہرا گھوڑ بڑا آج کافی پھر ایسے ہی ذرا سہم کر اسے چور نظروں سے دیکھا اس نے سفید ٹی شرٹ پہ نیلے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کی اونچی لیکن چھوٹی سی پونی, پونی تہش کی وجہ سے ہلکوڑے لے رہی تھی بویں تنی ہوئی تھی بالوں کی لٹیں یہاں وہاں سے نکلی ہوئی تھی اگر وہ ایسے چل نہ رہی ہوتی تو اسے بڑی اچھی لگتی لیکن خیر اور وہ پھر سے کرسی سے کمر لگا کر بیٹھ چکا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی آپ جانتے ہی ہیں کہ لڑکے جب حیران ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں صرف حیرت نہیں ہوتی ہلکا غصہ غصہ بھی ہوتا ہے پھر ایسے لڑکے جو سختی سے لگ بھیچ بھی بھی بھی رہے ہوں اور اپنے ہاتھوں کو مکہ بنا کر سامنے والے کے منہ پر دے مارنا چاہتے ہوں ان کی پشانی کے بل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک ایک کر کر گل لے اور ڈر کر سہم جائے تم چاہتے ہو کہ میں پولیس میں شکایت کروں یا یہاں کھڑی ہو کر چور چور چل لاؤں؟ عجیب انسان تھا کچھ بول ہی نہیں رہا تھا الٹا بار بار جھک کر کافی پی رہا تھا وہ بھی سے اسے کافی اور جوس میں فرق نہیں معلوم تھا کتنا بدتمیز جاہل انسان تھا وہ میں کچھ بول رہی ہوں آگے بڑھ کر اس کے اسٹرا کو چٹکی سے دبا دیا یعنی اب پیو کافی پہلے میرا فون پھر کافی میں جل بھون رہی ہوں تم کافی پر کافی چڑھا رہے ہو وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا شاید اب غصہ اس کے دماغ کو چڑھ گیا تھا جیب میں ہے یا کہیں اور رکھا ہے انگلیوں میں دبے اسٹر کو کھینچ پرے پھینکا اور خود کافی کے مگ کو منہ میں لگا لینا چاہا لیکن پھر رک گئی اوہ سوری میں دوسرا اسٹرا لے آتی ہوں سامنے والے کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا وہ تھوڑا سا ڈر گئی تھی وہ تیزی سے ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا علیزہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی یعنی یہ چوری اور سینہ زوری پھر ایسے بھاگا دوڑی تم بہرے ہو کیا سنائی نہیں دے رہا میرا فون واپس کرو ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کر دوں گی وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی وہ رکا نہیں اور تیزی سے روڈ کراس کر گیا جب تک وہ اس کے پیچھے بھاگی وہ بس میں بیٹھ چکا تھا وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو بس کا پیچھا کرنے کے لیے کہا بس آگے اور اس کی ٹیکسی پیچھے وہ باقاعدہ ٹیکسی کی کھڑکی سے آدھی باہر نکل کر بس کی طرف دیکھ کر چل رہی تھی یہ چور ہے اس نے میرا فون چرایا ہے پکڑو اسے روکو اسے ٹیکسی ڈرائیور نے گردن موڑ کے پیچھے, کی, پیچھے اس کی طرف دیکھا بس کے مسافر بھی اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے صرف وہ جاسوس چور میں سی کیسی ستیہ نہ سی وہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو رہا تھا اور کمر کو سیدھا رکھ کر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا تم بھی سب کے سب بہرے ہوئے مسافر نے گردن موڑ کر تم بھی سب کے سب بہرے ہو کیا جب کسی ایک بھی مسافر نے گردن موڑ کر کالے کوٹ والے کو گھور کر نہیں دیکھا اور اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی چور وہ کب سے آپ کو چور چور کہہ کر بلا رہی ہے چلا رہی ہے کیا ماج رہے اور نہیں تو میں چور نہیں ہوں کہہ کر اسے ریسپانس ہی دے دے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی وہ اسٹاپ پر اترا تو وہ بھی ٹیکسی سے اتر گئی اس کی سانس پھول ہوئی تھی چہرا سرخ ہو رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تین چار سو آدمیوں کے گلے دبا دے چار پانچ سو کو پھانسی پر چڑھا دے چھ سات کو سمندر میں دھکا دے دے اس کا دنیا پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا اس دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی نیو یارک میں تو بالکل بھی نہیں سنو خدا کے میرا فون واپس دے دو وہ اس کے سامنے جا کر ہاپتے ہوئے کھڑی ہو گئی سامنے والا کسی بھی بات سے ڈر ہی نہیں رہا تھا تو اس نے منت سماجت واسطے ٹرائی کرنے کے بارے میں سوچا میں جانتی ہوں وہ فون تمہارے ہی پاس ہے میرے پاس ایک میسٹری ٹیولی پیپر ہے مجھے اس میں دکھائی دیا ہے دیکھا اب تم چوک گئے نا ہاں مجھے یہ, یہ بھی دکھائی دیا ہے کہ تم آج کل ایک بینک لوٹنے کی تیاری کر رہے ہو تم اور تمہارا گینگ میں سب کو جانتی ہوں میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں گی بہتر ہے کہ میرا فون دے دو میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نیا فون لوں میں امیر دکھائی دیتی ہوں, لیکن ہوں نہیں پہلی بار وہ زیرے لب ہز دیا. تم جو ہو وہی دکھائی ہو گئے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی تم بس یہ بتا دو میرا فون کہاں ہے وہ پھر سے چلنے لگا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تم بہرے ہو اس نے نام سر ہلایا چور ہو اس نے پھر سے نام سر ہلایا تو مجھے کیا پاگل سمجھا ہے وہ چلائی اس نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک گھر کی طرف مڑ گیا گھر کے دروازے پہ ایک اور مسکرا کر اس کی طرف لب کی آ تم ابو بکر میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اور یہ لڑکی کون ہے یہ چور لڑکا آپ کا کون ہے ماں کا منہ بن گیا میرے بیٹے کو چور کہہ رہی ہو اس نے میرا فون چرایا ہے میں سب جانتی ہوں میرے پاس سبوت ہے یہ تمہارا فون کیسے چرا سکتا ہے اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ حرکت ہی نہیں کر سکتا دکھاؤ اپنے ثبوت میں بھی دیکھوں کہ اس نے کس جادو کے زور پر یہ سب کیا وہ جہاں کی کھڑی گئی یہ گونگا بہرا لنگڑا لولا چونکہ وہ کافی وقت سے اسے چور سمجھ رہی تھی اس لیے اس کی زبان سے ساری اخلاقیات اور انسانیت خارج ہو گئی اور وہ ایسی ہی بد لحاظی پر اتر آئی ماں سے اس کے جملے بس گونگا اب تک ماں نے اس کا کوٹ اتار دیا تھا اور وہ اندر جا کر سامنے سوفا پر بیٹھ چکا تھا وہ سامنے دہلی پر کھڑی رہ گئی تھی ماں نے ایسی بد اخلاق لڑکی کو گھر کے اندر آنے اور بیٹھنے کی دعوت نہیں دی تھی یہ گونگا ہے وہ خود ہی اندر آ چکا اور گھوم پھر کر اس کا جائزہ لے رہی تھی جیسے سمندر سے ویل مچھلی باہر نکل آئی ہو گونگی نے ناگواری سے اسے دیکھا ماں کچن کی سمت جا چکی تھی سوفے کے سائڈ ٹیبل پر اس کو فون رکھا ہوا تھا وہ آگے بڑھی اور اس نے وہ فون اٹھا لیا فون بند تھا اس نے آن کرنا چاہا تو وہ بیٹری کی وجہ سے آن نہیں ہوا جس وقت وہ اپنا فون لے کے واپس جا رہی تھی اس وقت ما میں سوپ رکھ کر رہی تھی ماں نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس جیسی بدتمیز جاہل بے رحم لڑکی کو دیکھا ہی نہیں لیکن وہ دیکھ چکی تھی سوپ کو اور ابو بکرائی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی رات کو وہ سونے کی ریڈی تو تھوڑی سی شرمندہ تھی رات کا پہلا پہر گزر گیا اور وہ بے انتہار شرمندہ ہو چکی تھی وہ بار بار بیٹھ کر کروٹیں بدل رہی تھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی بے چینی الگ تھی دیوار کی دوسری طرف سے جینا مینا نے اپنے اپارٹمنٹ سے چل کے کہا سو مر جاؤ یا پھر اپنا یہ بیٹ بدل لو کتنی دیر سے چو چو کر رہا ہے چھوٹے گھروں میں رہنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کاش میں امیر ہوتی خدا کسی کو غریب پیدا نہ کرے وہ غریب اپنی غربت پر رونے لگی اور یہ غریب بیٹ سے اٹھ کر راکنگ چیئر پر آ کے بیٹھ گئی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سارا راستہ چور چور چلاتی آئی تھی اس نے اس بےچارے کا دل دکھا دیا تھا اسے تکلیف پہنچائی تھی اس کے جسمانی نقائص کا مذاق اڑایا تھا ایک فون ہی تو تھا بھول جاتی اسے سمجھ رہی تھی کہ کوئی چورو چکا لے گیا بس اگلے دن یونیورسٹی کے بعد سوری کہنے کے لیے آئی ہوں سچی والی سوری جیسے ہی اس کی ماں کا چہرہ دکھائی دیا اس نے فوراً سوری کہا غیر محسوس ہاتھ بھی جوڑ دیے کہ ماں پر اچھا اثر پڑے سچی والی سوری کیا ہوتی ہے ماں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا یا اس کی نیت میں کھوٹتا ورنہ شاید اداکاری میں سچے دل سے سوری بدتمیز لوگوں کا دل سچا نہیں ہوتا وہ ہلا ان کے پیچے پیچے اندر آ چکی تھی. آ چکی تھی. اس بار اسے بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا تو وہ ابو بکر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی جو ایکشن مووی دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے شاید اس نے کچھ کھایا تھا اس کی ٹی شرٹ کے گول آ, گلے پر کیچ کا ایک چھوٹا سا داغ تھا وہ ٹی شو اٹھا کر اس داغ کو صاف نہیں سکتا تھا کچھ دیر تک وہ سہمی سے بیٹھی رہی وہ اس سے بات کرنے کی حمد پیدا کر رہی تھی ایک بار ابو بکر نے بھی تھا لیکن اس کی اسے کچھ تنزیہ لگی تھی ٹھیک ہے تم چھوڑ نہیں ہو لیکن میں بھی اتنی بری لڑکی نہیں ہوں شکل سے تم تم بھی کچھ ایسے شریف نہیں لگتے پھر تمہیں دیکھ کے کوئی بھی دھوکا کھا سکتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کال ہے یعنی جیسے تم کالا کوٹ پہن کر جاسوسوں کی طرح گھومتے پھرتے رہتے ہو کوئی بھی تمہیں کچھ بھی سمجھ سکتا ہے سمجھ رہے ہو نا یہ اس کی سچی والی سوری تھی سچے دل سے نکلے سچے الفاظ اسکرین سے نظر اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن قصور تمہارا بھی تھا مجھے کیا خواب آنا تھا کہ تم بول نہیں سکتے بندہ کو اشارہ ہی کر دیتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا اور وہ اشارہ کیسے کرتے ہیں اس کی ماں اس کے سر پہ کھڑی غصے سے ہوئے پوچھ رہی تھی ذرا کر کے دکھاؤ وہ اشارہ ہاں اور ہاتھ نہیں لانا وہ ہک کا بک کا کی شکل دیکھنے لگی ایک بازو مفلوج ہوا اور ایک کٹا ہوا زبان تاروں سے چپکی ہوئی ہو تو بتاؤ کہ کیسے اشارہ کر کے بتائے گا کہ میں گونگا ہوں بول نہیں سکتا تمہارا فون میری جیب میں گر گیا تھا سوری یہ لو اپنا فون واپس وہ پھر سے شرمندہ ہو گئی سر جھکا کر بیٹھ گئی اس نے سوچا کہ اسے اپنی زبان کو زحمت نہیں دینی چاہیے ورنہ اس کے سر پر کھڑی ماں اس کا گچھومر بنا کر چیل کو کھلا دیں گی تم مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہو اور یہ لڑکی تمہاری بےزتی کرتی جا رہی ہے جاتے جاتے ماں بڑبڑائی تو اس نے سر اٹھا کر پہلے ماں اور پھر ابو بکر کو دیکھا ابوبک میرے الفاظ بھی سخت بھی لیکن سچے میں میں بہت بھالی معصوم سے لڑکی ہوں میں نے آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی کسی کو دکھی دیکھتی ہوں تو رات بھر روتی رہتی ہوں میرا دل تو سمجھو کہ سونے کا ہے میں تو ایسے درد دل رکھنے والی ہوں اچھا خیر اس کے بعد وہ دونوں کے درمیان پورے... ان دونوں کے درمیان پورے تین منٹ تک خاموشی رہی وہ بول نہیں سکتا تھا اور وہ بول رہی تھی تو بس اپنی ہی تاریخ میں بول رہی تھی جو کہ موقع مناسبت اور نزاکت کے حساب سے کوئی اچھی بات نہیں تھی پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے چلے جانا چاہیے مجھے اب چلنا چاہیے اسے افسوس تو تھا کہ ان لوگوں کو مہمان نوازی وغیرہ نہیں آتی لیکن وہ اس افسوس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بس جانے ہی والی تھی کہ چائے کا ایک کپ اس کے سامنے آ گیا اس نے چائے کے کپ کو دیکھا پھر ابو بکر کو لیکن ابو بکر ماں کو دیکھ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے لا رہی ہوں وہ بھی وہ بڑبڑاتی ہوئی گئی اور اس بار وہ واپسی میں کچھ بھی لے آئیں. اس نے چائے بھی پی اور بھی کھائیں. وہ لوگوں میں سے نہیں تھی جو غصے اور شرمندگی میں اپنے پیٹ پر لات مارتے ہیں لڑائی گاپسند اپنی جگہ اور پیٹ اپنی جگہ مطلب سب سے اچھی جگہ میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں ایک بار پھر سوری کہتی ہوں اوہ ہاں مجھے یاد آیا تم نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہو گیا میرا فون تمہارے پاس کیسے تو مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرا کون تمہارے پاس ہے بیگ میں سے ٹیولپ نکال کر وہ اس کے ساتھ صوفے میں جا کے بیٹھ گئی چائے اور نگٹس نے اس کے اندر انرجی بھر دی تھی اور وہ تروتازہ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھو کوئنس پر یقین نہیں کرتا میں نے اپنے فرینڈز کو بتایا وہ تو وہ ہسنے لگی خیر ہسی تو مجھے بھی بہت ائی جب یہ مجھے ملا تھا اور پھر رونا بھی جی بھر کر آیا تھا جب اس پیپر سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ سوچا تمہیں بھی بتا دو, تم کون سے کسی کو بتاو گے نہیں نہیں میں تمہارے گونگے ہونے کا مزاق نہیں اڑا رہی بس ویسے ہی اچھا سوری زبان سے پسل گیا دیکھو اس میں نا یہاں تمہاری تصویر بن گئی تھی اس نے فائل کی طرح کھول کر ٹولو کو ابو بکر کے سامنے پھیلا دیا اور حیرت سے اس کا اپنا ہی منہ کھل گیا اتنی بد لحاشی سے مجھے گونگا کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے بار بار سوری کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اگلی بار سوری کہنے کے بجائے تمہیں اپنے منہ پر ایک عدد تماچا مار لینا چاہیے اس ایک عدد کو تین سے ضرب دینے چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے ٹیولی پر لکھا تھا جیسے کتاب پر لفظ چھپے ہوتے ہیں جیسے موبائل پر میسج لکھا ہوتا ہے صاف صاف اب ابکر حیرت سے ٹیولپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا وہ بھی دیکھ رہی تھی وہ دونوں ٹیولپ تھوڑا سا یہ جواب اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹیولپ پر آیا دونوں کچھ دیر کے خاموش ہو گئے تو تم یہاں بول رہے ہو اس ٹولپ پیپر پہ وہ بھی ایسے تماچا اور تین سے زرب یہ سب وہ چل اٹھی چلانا بند کرو بدلحال لڑکی میں برتن دھوتی ماں کو یہ منظر اچھا نہ لگا نہ یہ آدت انہوں نے آگے آن بڑھ کر ایک موٹا میگزین اس کے سر پر دے مارا تھا ماں نے یہ آدت نہیں کیا تھا علیزہ کی آنکھیں نم سی ہو گئی اس لیے انہیں اس لیے نہیں کہ اسے ابو بکر کی ماں سے مار پڑی تھی بلکہ اس لیے کہ اس کا جیک پوٹ اس کا ٹیولیپ ایسا خس نکل آیا تھا میں نے کہا تھا نا ہر جادوئی چیز جادو نہیں کر سکتی کبھی کبھی وہ بس چھوٹے موٹے ہی کام کر سکتی ہے ایک مترجم کا کام ایک بے زبان کی زبان کا کام ایک دوست کی طرح مددگار کا کام بس